السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب الاشد اللّہ شریق واشد محمد اللہ وسلم وبا اللہ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر کی جاتی ہے اس سے پہلے اللہ کے نام و صفات کے بارے میں صلب صالحین کا عقیدہ کیا ہے منحج کیا ہے اسے امام نے امام تعیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے پیش کیا اور وہ یہ کہ اللہ کے تمام نام و صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے کسی بھی نام یا صفت کا انکار کرنا حرام ہے اور ان صفات کی اللہ کی جو مخلوقات ہیں اللہ کی مخلوقات پر قیاس کرنا یا اللہ کی مخلوقات کے ہم قرار دینا یہ حرام ہے باطل ہے اور جو عصمہ اور صفات ہیں ان کا نہ غلط معنی بیان کرتے ہیں نہ اس کی غلط تعویل کرتے ہیں یہ کچھ باتیں اللہ کے نام و صفات کے تعلق سے مصنف نے بیان کی ہیں آج کچھ اور مزید باتیں اس کے تعلق سے پڑھیں گے ہمارا عقیدہ یہ کیوں ہونا چاہیے مصنف فرماتیں لن صبح نہلا سمیع اللہ لہو الاقف اللہ ولا ند الا عقاصب خلقی فعن نَ سبحان اعلب بے نب صحیح و بغیرِ و اصد قیل یہ ہمارا ایمان کیوں ہونا چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کیا یا پیش کرتے رہتے ہیں فرماتے اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو ہر عیب سے پاک ہے اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے لاسمی عل اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے یہ اللہ جو نام ہے یہ صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے یہ نام کسی مخلوق کا رکھنا حرام ہے یہ اللہ کا نام رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ بہت سارے اللہ کے نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں جیسے کسی کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے صرف اور یا رحمان آپ رکھ دیں حرام ایسا رکھنا اللہ ہی رحمان ابھائے ہمارے ہاں یہ بڑی غلطی پائی جاتی ہے کہ بچے کا نام تو رحمان رکھتے ہیں تو لوگ رحمان رحمان کر کے پکارتے ہیں غلط ہے یہ ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی رحمان نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے نام رکھیں تو پورا نام پکاریں بچے کا عبدالرحمٰن ہے تو عبدالرحمن کے نام سے پکاریں یا عبد السلام ہے تو عبد السلام کے نام سے پکاریں یہ نہیں کہ آپ عبد کو ہٹا دیں حذف کر دیں تو ایسا کرنا غلط ہو جاتا ہی ہے تو اللہ رب العالمین کا کوئی ہم نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے تعلق سے اور السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ وما بینہ اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو بھی مخلوقات ہیں جو بھی چیزیں ہیں ان سب کا رب ہے اللہ تعالی ف لہذا تم اسی کی عبادت کرو جب وہی سب کا خالق ہے وہی سب کا مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے تو وہی ہماری عبادتوں کا مستحق بھی ہے وسطی عبادت اور اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہیے اللہ کی عبادت پر قائم رہیے صبر کیجئے عبادت میں انسان کو تکلیف بھی آتی ہے ٹھنڈی کا موسم ہے وضو کرنا وسل کرنا انسان کو پریشانی لگتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے اس پر صبر کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انسان کو لذت ملتی ہے راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے تو وصطبر عبادت ہی اللہ کے عبادت پر ڈٹے رہیے اللہ کے عبادت پر قائم رہیے یہ نہیں کہ چند دن عبادت کر لیا اور ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے رمضان کا مہینہ آیا نمازیں پڑھ روزہ رکھ لیا اور پھر اس کے بعد گیارہ مہینہ مسجد کا رخ صرف جمعہ کے دن دیکھیں گے اور دنوں مسجد میں نہیں آئیں گے اللہ رب العالمین نے ہمیں مرتے دم تک عبادت کرنے کا حکم دیا وہ عبد رب کا حتیہ یاتیق الیقین جب تک موت نہ آ جائے جب تک رب کی عبادت کریے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا وصطویل عبادت ہی اللہ و متعا کے اللہ کی عبادت پر قائم رہیے ڈٹے رہیے استقامت کا مظاہرہ کیجیے حلطم و لہو و کیا تم اللہ رب العالمین کے ہم نام کسی کو جانتے ہو نہیں اللہ کے ہم نام کسی کا کوئی وجود نہیں ہے تو اس لیے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہم نام نہیں ہے ولاقف و لہو اور اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے سورہ اخلاص جسے قرآن کا ایک تہائی کہا جاتا ہے سرش قرآن کہا جاتا ہے اس میں اللہ رب العالمین کیا فرمائے قلعہ وحد اللہ وسمت لم یلد و لمعولت و علم یق القفوند کوئی بھی اللہ رب العالمین کے برابر نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر نہیں ہے جب اللہ کے ہم نام کوئی نہیں ہے اللہ کے ہمسر کوئی نہیں ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ رب العامین کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ کیسے تشبیہ دی جائے گی اللہ کی ذات الگ ہے مخلوق کی ذات الگ ہے دونوں ذاتوں میں بہت فرق ہے تباین ہے اختلاف ہے تو پھر اللہ کی صفات کو بندوں کی صفات یا مخلوق کی صفات سے کیسے تشبیح دی جا سکتی ہے ایسا کرنا حرام ہے یہ یہ ان لوگوں کی روش ہے جو اللہ کے نام و صفات میں الہاد کرتے ہیں جو حق کو چھوڑ کر کے باطل کی پیروی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے جو اللہ کے نام و صفات میں الہاد کرتے ہیں گشتہ درس میں میں نے الہاد کا معنی بتایا تھا کہ کا معنی کیا حق کو چھوڑ دینا صحیح راستے کو چھوڑ دینا غلط عقیدے اور مناج کو اپلا لینا یا اللہ کی صفات اور اللہ کے معنی اور نشانیوں کا غلط معنیٰ بیان کرنا اس کو الاحاد کہا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ولی اللہ علسمہ الحسنہ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہے فتع بیہحا اللہ رب العالمین کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو اللہ کی بے شمار نام ہے آپ کو جس جی چیز کی ضرورت ہے اس نام کا انتخاب کیجیے آپ نے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں تو کہیے یا رحمان یا رحیم یا غفور اے معاف کرنے والا اے مہربان اے رحمدن تو ہمیں معاف کر دے یا رضاک اے روزی دینے والا تو ہمیں روزی عطا فرما تو انسان کو جس چیز کی ضرورت ہو اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو لے اور پھر اپنی ضرورت کو اللہ رحم کے سامنے رکھے تو اللہ فض بہا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے پکارو یاد کرو و درالدی نعی الحدون نفی اسما اور ان لوگوں کی روش کو چھوڑ دو ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے نام میں الہاد کرتے ہیں الہاد حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے نام کا غلط معنی بیان کرتے ہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کا جو منحج ہے ایسے لوگوں کی روش ہے ان کو چھوڑ دو اور میں نے اسے سے پہلے بتایا کہ الہات کی بہت ساری قسمیں ہیں اللہ کے نام کا انکار کر دینا اس کی صفات کا انکار کر دینا یا اللہ کی صفات کا غلط معنیٰ بیان کرنا یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندوں اور مخلوقات کے ہم قرار دینا یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی بندوں سے تشویح دینا یہ سب اللہ کے نام و صفات میں الحاد ہے یہ سب غلط ہے باطل ہے یہ اللہ فرماتا ایسے لوگوں کو چھوڑ دو سعید زون اماں یعملون اللہ دھمکی دے رہا وہی وہ سنا رہا ہے یہ جو کرتے ہیں انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی یہ معمولی جرم نہیں ہے یہ کہ اللہ کے نام و صفات کے انکار کر دینا غلط معنی بیان کر دینا ہے کہ نہیں ہے آپ کوئی بات کہیں اور میڈیا والے اس کا غلط معنی بیان کر دیں تو آپ کیا کرتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں غصہ ہو جاتے ہیں کہتے بھائی میرے میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا آپ نے غلط معنی اس کا لیا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے بیان کیا اللہ کے کی نام ہے اس کی صفات آپ غلط معنیٰ بیان کر دیں اللہ چھوڑے گا ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے تو اللہ کہتا ہے سعید و نما کام جو وہ کر رہے ہیں انہیں ضرور اس کی سزا ملے گی آخرت کے اندر ملے گی اگر دنیا میں چھوڑ گئے تو آخرت میں سزا ملے گی تو الہات کرنا اللہ کے نام و صفات میں سنگین جرم ہے یہ صلب سلب کا منحج اور ان کا طریقہ نہیں ہے یہ اہل باطل کی روش ہے اہل بداد کی روش ہے اہل کلام کی روش ہے جو صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں حق کو چھوڑ کر کے باطل کی راہ اپنا لی ان لوگوں کی روش ہے اس طریقے سے اللہ ان لذین الحدون فی آیاتینہ لا فون علینہ جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ مخفی نہیں ہے ہمارے اوپر لا فون علینہ یہ سب ہم سے مخفی نہیں ہمیں ہے ہمیں سب معلوم ہے کون کیا کر رہا کون کیا نہیں کر رہا سب کو کھڑا ہونا اللہ کے سامنے حساب دینا اللہ کے درمیان اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا لا فون علینا یہ نہ سمجھے کہ میں غافل ہوں یا میں بے خبر ہوں مجھے معلوم نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے ہر چیز کا اللہ رب ادراک رکھتا ہے لا فون علینا ہم پر یہ چیزیں مخفی نہیں ہیں افمن النار کیا جسے جہنم میں ڈال دیا جائے خیرون امیہ امن القیامہ وہ بہتر ہے یا وہ شخص بہتر ہے جو قیامت کے دن امن و امان کے ساتھ آئے اس کے پاس جہنم سے امن و امان کا پروانہ ہو جہنم سے نجات کا پروانہ ہو وہ بہتر ہے یا جسے جہنم میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے جو اللہ کے نام میں اللہ کی نشانیوں میں الہات کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اللہ فرماتا وہ بہتر ہیں یا جو امن و امان کا پروانہ لے کر کے ہمارے پاس آئے اے امل عماشے تم جو چاہو تم کرو ہم نے بتا دیا دونوں راستہ دکھا دیا آپ کو ہم نے مجبور نہیں کیا ہے کہ آپ یہی راستہ اپنائیے اللہ نے عقل دی ہے دماغ دیا سوچ بوجھ دیا ہے آپ وہ راستہ اپنائیے جو آپ چاہیے اللہ نے بتا دیے حق ہے یہ باطل ہے مجبور نہیں کیا اللہ رب میں نے کسی کو کسی کام پر لہذا جو چاہو جو کرو لیکن یاد رکھو ان نحو ماتا مرونا بصیر جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے آگاہ جی برا کرو گے تو اس کا برا انجام ہوگا اچھا کرو گے اس کا اچھا انجام ملے گا جو چاہو جو کرو دنیا داؤ العمل ہے آج عمل کریں گے آج حساب نہیں لیا جائے گا آنے والا جو کل ہے عمل کی مہلت نہیں ملے گی اس دن صرف حساب لیا جائے گا لہٰذا جو چاہو جو کرو تمہیں چھوٹ ہے لیکن یاد رکھو تمہارے ہر عمل سے میں خبر اور آگاہ ہوں یہ نہ سمجھنا کہ میں باطل پر ہوں غلط کر رہا ہوں شرک کر رہا ہوں بدات خرافات کر رہا ہوں اور اس طریقے سے ناجائز کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم سب اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا بہت سخت پکڑتا ہے امرحوم قیدی متین میں لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری پکڑ بہت سخت پکڑ تو جو اللہ کے نام میں الہاد کرتے ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے قرآن کے اندر تو یہ اللہ رب العالمین کا جب کوئی ہمسر نہیں ہے اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے تو اللہ کے نام و صفات کو اس کے بندوں اور مخلوقات پر قیاس کرنا یا تشبیہ دینا یہ الاحاد حرام و ناجائز اس کے بعد کیا فرمات مصنف غلام دلہ اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں ہے ند کہتے ہیں برابر کو شریک نظیر مثال اس کو ند کہا جاتا ہے اللہ مت فلاح تج علّہ و, و تم تعلوم رب العالمین کے برابر کسی کو نہ بناؤ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے کیونکہ مکہ کے کی مشرقین بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے جانتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا وہ جانتے تھے اس بات کو اس لیے اللہ پر ایمان رکھتے تھے اللہ کو خالق مانتے تھے مالک مانتے تھے رازق مانتے تھے دنیا کا نظام چلانے والا مانتے تھے دنیا کا حاکم مانتے تھے کہ اللہ ہی دنیا کا حاکم ہے کیونکہ حاکم کا تعلق روبیت سے ہے نظام چلانے میں حکم آتا ہے تو اس کا تعلق روبیت سے ہے تو اللہ رب العالمین کے بارے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا لیکن عبادت صرف اللہ کی نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے تھے اللہ تعالیٰ کے بات کے ساتھ ساتھ دوسروں کا واسطہ لیتے تھے اور کہتے تھے ہمارے سفارشیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کرنے والے یہ ان کے ہاں شرک تھا اللہ پر ایمان تھا ان کا کہ اللہ یہ ہمارا خالق ہے وہی مالک ہے وہی راضق ہے یہ سب کہتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ جن کو ہم پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے جو اختیارات ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں وہ اللہ ہی نے ان کو دیا یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کو کوئی شریک نہیں ایک ہی شریک ہے لیکن وہ اللہ کا جو شریک ہے اللہ کے جو برابر ہے وہ جن چیزوں کا مالک ہے ان تمام چیزوں کا بھی اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی نے ان کو اختیار دیا یہ مکہ کے مشرقی کا عقیدہ تھا تو نت کہتے ہیں برابر کہ اللہ کے برابر کسی کو ماننا تو اللہ رب الامن نے کہا کہ فلاۃ فلا تجا فلا تجعلو وانتم تعلمون اللہ رب الامن کے برابر کسی کو نہ کرو کیونکہ اللہ رب العامن کے کوئی برابر نہیں ہے نہ اس کی ذات کے حیثیت سے نہ آسماء اور صفات کے حیثیت سے نہ علم اور نہ قدرت اور نہ تمام صفات کے اعتبار سے کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے جب اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے تو اللہ کی صفات کو بندوں کی صفات کے ساتھ برابر کرنا کیا جرم نہیں ہے کئی الہاد نہیں ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے لہذا اللہ رب الامن کوئی ند نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ آپ سے پوچھا گا ائیمب عند اللہ اعظم اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون ہے اعظم سب سے بڑا اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے ایوز ذنب اکبر اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون ہے تمہارے میں نے کیا فرمایا خالق کہ تم اللہ رب العلامین کے برابر کسی کو سمجھو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مانو جب کہ اکیلا اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے تو یہی سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ برامن معاف نہیں کرے گا یہ خود اللہ نے فرما دیا ان نولاق فروشر کا بھی وہ یک فرو معدون ذلك علق علمساں اللہ شرک کرنے والے کو نہیں معاف کرے گا شرک کرنے والے کے علاوہ جو گناہ ہیں جو ان سے کمتر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اللہ نے کیا فرما وہ یغ فرو معدون ادا کہتے ہیں حقیر کو یا کم کو مطلب یہ ہے کہ شرک سے اور جو دیگر گناہ ہیں وہ شرک سے چھوٹے ہیں اسی لیے دون کا لفظ اللہ رب العامن استعمال کیا دون حقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر تو اور علاوہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو اللہ اور ماتا کہ ان کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ سب ان سے چھوٹے ہیں شرک سے اللہ تعالی چاہے تو ان کو معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے یہ اللہ ابلامین کی مشیت کے تحت ہے تو سب سے بڑا گناہ کون سا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے یہی سب سے بڑا گناہ ایسے ہی کفر کرنا نفاق کیونکہ ان سب کا جو انجام ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ایسے لوگوں پر اللہ البلامین نے جنت کو حرام کر دیا ان نہم شریک بلّہ حرم اللہ علیہ الجنّ اما باعمین امین انصار جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا مشرقین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہاں ظالمین سے براد مشرقین ہیں کیونکہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ میں نہ رکھنا یہ ظلم کہلاتا عبادت کا مستحق اللہ تعالی ہے آپ عبادت کو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کریں گے تو آپ نے ظلم کیا کیونکہ اللہ تعالی کی ذات ہی عبادت کی مستحق ہے وہی سب کا خالق اور مالک یہ سب سے بڑا ظلم ہے جسے اللہ تعالی کبھی معاف نہیں کرے گا ان نہ شرک اللہ عظیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نشیت کرتے ہوئے کہا تھا شرک نہ کرا شرک سب سے بڑا ظلم ٹھیک ہے. ہے شرک کیا ہے سب سے بڑا ظلم ہے تو شرک بھی ظلم ہے یہ اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے تو اس ظلم کو اللہ ابرامن کبھی معاف نہیں کرے گا جی تو یہاں بتانا مقصد کیا ہے کہ ندھ کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا تو یہ ند ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے سب سے بڑا گنا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا تو مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ایسا کیوں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا کوئی ہم نام نہیں اللہ کا کوئی ہمسر نہیں اللہ برامین کے کوئی برابر نہیں جب اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے تو پھر ہم کیسے اللہ کی جو صفات ہیں بندوں کے ساتھ کیسے ہم ان کو ہم مصر قرار دیں پھر چوتھی بات مصنف فرماتے ولقاس بخل کہی اللہ رب العالمین کو اس کی مخلوق پر قیاس نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ کی ذات الگ ہے سب سے بڑی ذات ہے اکیلی ذات ہے یکتا ہے, ہے وہ لہذا اس کی جب وہ اپنے ذات میں اکیلا ہے تو اس ذات کو اللہ کی مخلوقات پر قیاس نہیں کیا جائے گا دونوں میں فرق ہے جب مخلوقات کا آپس میں قیاس کرنا غلط ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان مماثلت نہیں پائی جاتی ہے تو اللہ اور برامین کی ذات تو سب سے عرفہ اور سب سے اعلیٰ ہے بہت ساری صفات مخلوقات کی آپس میں پائی جاتی ہیں لیکن ان کی آپس کی صفات کے اندر بھی فرق ہوتا ہے میں نے اس سے پہلے بہت ساری مثالیں دی ہیں اور آپ کو سمجھ سکتے ہیں ہمارے پاس بھی آنکھ ہے چونٹی کے پاس بھی آنکھ ہے کہ ہماری اور چوٹی کی آنکھ برابر ہے है? ہماری آنکھ میں تو لاکھوں چونٹیاں آ کے بیٹھ جائیں گی ہے کہ نہیں ہے حجم میں ہماری آنکھ بڑی ہے ہاتھی کا آنکھ ہوتا ہے کہ آنکھ ہوتی ہے ہاتھی کے پاس تو اس طریقے سے آپ دیکھیں سب مخلوق ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا لیکن فرق ہے سب کے اندر کوئی مماثلت نہیں ہے ایک جیسی نہیں ہے حالانکہ سب مخلوق ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا اس طریقے سے ہمارے پاس ہاتھ ہیں اور دیگر لوگوں کے پاس ہاتھ ہیں اور اس طریقے سے بہت ساری مثالیں لیکن فرق ہے دونوں کے اندر مخلوقات کا آپس میں فرق ہے تو اللہ کی ذات اور مخلوقات کے اندر بہت فرق ہے بہت نہ ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ پیاس نہیں کیا جائے گا اگر کوئی قیاس کرتا ہے تو کفر کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی صفات کو بندوں پر قیاس کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ایسا کرنا تو اسی کی نفی کیے مصرحمۃ اللہ علیہ نے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی صفات بندوں کی صفات جیسی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں بندوں کی صفات اس کی کیفیت انسان بیان کرے یہ غلط اور حرام ہے شریعت کے اندر اللہ کا تعالیٰ کی صفات کی بندوں کی صفات کے ساتھ کی صفات پر قیاس نہیں کیا جائے گا ہاں یہ ہے کہ ایک قیاس ہوتا ہے اس کو قیاس اولویت کہا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جب وہ صفات جن کے اندر کمال ہے جیسے مان لیجیے اور بلندی یہ بندوں کے لیے کمال ہے تو اللہ رب الامین کے لیے بدرجہ اولا یہ صفات ہونی چاہیے بدرجہ اولا صفت ہونی چاہیے لیکن فرق ہوگا کیفیت میں تو اس کو قیاس اولویت کہا جاتا ہے اسے اللہ فرتٰ اللہ رب العالمین کے لیے اعلیٰ اور بلند اور اونچی اونچی مثالیں وہ مثالیں جن کے اندر کمال ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان جو نابینا ہے اور ایک انسان جو دیکھنے والا ہے اس میں سے کون انسان بہتر ہے ظاہربہ جو دیکھنے والا ہے وہ بہتر ہے ایک انسان جاہل ہے اور ایک انسان پڑھا لکھا ہے دونوں میں کون بہتر ہے جو پڑھا لکھا وہ بہتر ہے کہ نہیں ہے تو جب انسانوں کے اندر پڑھا لکھا بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زدہ علیم ہے اللہ ہی نے سب کو علم دیا ہے سب بچے اپنی ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتے کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سب کو علم سکھاتا ہے اللہ نے آدم علیہ السّلام کو تعلیم آدم علسمک اللہ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اللہ ہی سب کو سکھانے والا تعلیم دینے والا اللہ رب العالمین ہی علیم ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے اور اس کا علم کمال کا علم ہے اس کے علم کے لیے نفی نہیں ہے یا اس کا علم محدود نہیں ہے یا اس کا علم کبھی ختم والا ہونے والا نہیں ہے اللہ کا علم اس طریقے سے ہمارا علم کیا ہے ہم ابھی کچھ جانتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پوچھیں گے بھول جائیں گے اس کو ہے کہ نہیں ہے یا کچھ ہمارے پاس علم ہے اور چیزوں کا علم نہیں ہے ایک سے ایک عالم پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں او علم علم ایک ہر علم والے کے اوپر ایک علیم موجود ہے زیادہ علم والا موجود ہے تو بندوں کا جو علم ہے وہ ان کی ذات کے لحاظ سے ہے تو جب بندوں کے اندر علم یہ کمال ہے اور یہ اچھی چیز ہے تو اللہ عرب الامن کے لیے علم تو یہ سب سے اونچے درجے کا ہے اور اس کی کوئی بندوں کے اس علم کے ساتھ اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. ہمارا علم ختم ہو جائے گا ہم جو پڑھتے ہیں سنتے وہی جان پاتے ہیں ہے کہ نہیں ہے ہم بھول جاتے ہیں ہر چیز کا علم نہیں ہے کوئی انسان کسی ایک چیز ماہر ہے دیگر چیزوں ماہر نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ ابراہین کے پاس ہر چیز کا علم ہے اس لیے قیاس اولویت کہا جاتا ہے کہ جو چیز بندوں کے لیے کمال ہے وہ اللہ ابراہین کے لیے بدرجہ اولا و کمال لگتی ہے ٹھیک ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ قیاس کرنا کہ ہمارے اللہ کی جو صفات ہیں بندوں جیسی ہیں یا اللہ کی صفات بندوں کے برابر ہیں یہ سب کہنا حرام اور ناجائز یہ قیاس نہیں کیا جاتا کیا جائے گا تو مصنف فرمات و اللہصلقی اللہ اب العامن کی صفات کو اس کے مخلوق کی صفات پر قیاس نہیں کیا جائے گا پھر فر آگے فرمات مصنف کیوں فعن صبح بینب سے ہی اس لیے کہ اللہ رب الامین اپنے بارے میں دوسروں زیادہ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہر انسان اپنے ذات کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ نہیں ہر انسان کہ اس کے پاس کتنا علم ہے کتنی مہارت ہے کیا ہر بندہ اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے. تو اللہ رب العالمین تو سب سے زیادہ اپنے بارے میں جاننے والا تو جب اللہ نے بیان کر دیا اپنی صفت تو ہم پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کر دیں اللہ نے بتایا اللہ نے قرآن بیان کیا اس کے نبی نے حدیث کے اندر بیان کیا آپ کہیں کہ بھائی اپنے بارے میں کوئی چیز بتائیں ہم اس کا انکار کر دیں نہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں نا اس بلّہ جھوٹ بول رہے ہیں کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے یا اس کا دوسرا معنی ہم لے لیں دوسرا معنی بیان کر دیں تو مصنی فرماتے ہیں ہوں اس کہ اللہ ابراہن اپنے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا دوسروں کے مقابلے میں اللہ نے جو کچھ بتایا وہی ہمیں اس کا علم ہوا اللہ نے جو کچھ بتایا ہمیں اس کا اللہ نے بہت ساری چیزیں ہم کو نہیں بتائی ہیں انسان نہیں جان سکتا بہت ساری باتیں تو اللہ رب العامن اپنے بارے میں دوسروں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہے لہذا جب اللہ نے بتا دیا تو اللہ رب العالمین کی بات ماننا ضرور نمبر ایک نمبر دو وہ ازد و اللہ رب الامین قول کے اعتبار سے سب سے سچا ہے اللہ سچا ہے اور اپنے بارے میں بتا رہا ہے تو ہم کہیں کہ نہیں یہ صفت اللہ کے لیے نہیں ہے ہم اس کا انکار کر سچا انسان کوئی آپ کو کچھ کسی بارے میں کوئی خبر دے تو آپ کیا کریں گے مانتے کہ نہیں مانتے اس کو کہ سچا انسان ہے بھائی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے سچی خبر لے کر کیا آتا ہے آپ اس کی خبر پر یقین رکھتے ہیں اس کو مانتے ہیں تو اللہ سے سچا کون ہے اللہ سے بڑا سچا کون ہے کوئی نہیں ہے عموماً ازدکم اللہ قیل اللہ فرماتا ہے کہ اللہ زیادہ سچ کون بولنے والا ہے کون سچا ہے کوئی نہیں ہے اللہ زیادہ سچا اس لیے اللہ, اللہ سچا اس کے امبیا سچی اللہ کی شریعت اللہ کا دین سچا لہذا جب سب سے زیادہ سچا اللہ تعالی ہے تو اللہ نے بیان کیا اس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے ہم کیوں اللہ کی صفات کا انکار کر دیں کیوں کہیں کہ نہیں صفت کا معنی یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے نوب اللہ اس کا غلط معنی ہم بیان کریں تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یہ دوسری چیز ہوگی تیسری چیز کیا ہے وہ احسن و حادیث خلق ہی اللہ ابامین اپنی مخلوقات کے مقابلے میں اپنے بارے میں زیادہ بہتر بتانے والا ہے کہ نہیں اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا قرآن فساحت اور بلاغت کے معیار پر آخری انتہا کو ہے اب اللہ برامن بتا رہا اپنے بارے میں اللہ تو ایک علم والا نمبر دو سچا ساتھ ہی ساتھ اللہ ابرامن تعبیر میں بیان میں فساحت و بلاغت میں کہ کیا اللہ البرامین کوئی ہمسر کیا اس کے کوئی برابر ہے کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں نا عزب اللہ جیسے مخلوق کے بارے میں کہ بیان کرنے میں تعبیر میں غلطی ہو گئی ہم انسان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں نا یہ جی سب کوئی بات بتا رہے ہیں تو غلطی ہو سکتی ہے کہ ہم نے تعبیر میں بیان کرنے میں کچھ غلطی کر دیا اللہ تعالیٰ سے بہتر اپنی بات رکھنے والا کون ہے اللہ سے بہتر اپنی بات بتانے والا کون ہے فساد و بلاغت کے اعتبار سے تعبیر کے اعتبار سے ہر لحاظ کے اعتبار سے کون ہے اللہ تعالیٰ سے بہتر تعبیر کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے تو جب اللہ نے قرآن بیان کر دیا جس قرآن کے بارے میں اللہ نے چیلنج کیا ارب کے لوگوں کو کہ تم قرآن جیسی ایک صورت لے کر کے آ جاؤ نہیں لا سکتے ہو تو ہم یہ کہیں کہ ہاں اللہ کو یہ بیان کرنا چاہیے اللہ سے غلطی ہوگی نا از اللہ نے یہ بیان کر دیا یہی تو اس کا مانا ہوا نا جیسے اللہ ابرامین کے مان لیے دو ہاتھ ہیں اللہ نے اس کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا بل یہ ہو اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئی ہیں ہم کہیں نہیں ہا ہاتھ سے مراد اللہ کے ہاتھ نہیں اللہ کی دو نعمتیں مراد ہیں اللہ کی نعمت اور قدرت مراد ہم کہہ دیں یہاں پر جس کا مطلب یہ ہوا کہ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت اللہ برامن آجز ہے نا از اللہ نے یہ نہ بیان کر کے ید کا لفظ استعمال کر لیا کتنا سنگین جرم ہے درا غور کیجئے آپ لوگ جن جن لوگوں نے اللہ کے نام و صفات کے انکار کیا غلط معنی بیان کیا کتنا بڑا جرم کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں سب زیادہ جاننے والا سب زیادہ اللہ کے خبر میں صدق اور سچائی اور سب سے زیادہ تعبیر میں فساحت میں بلاغت میں اللہ اربرامن سے بہتر کوئی نہیں اور ہم کہیں کہ نو بلا یہاں ایسا مسئلہ ہو گیا اللہ کہے کہ ہمارا وجہ چہرہ ہے ہم کہنی وجہ سے برات کچھ اور ہے اللہ کہے کہ ہمارے دو قدم ہم کہیں قدم سے براد کچھ اور ہے اللہ کی انگلیاں ہم کہیں کہ انگلیاں سے مراد کچھ اور ہے نہیں مانیں گے انگلیاں اللہ تعالی کی اللہ خود فرماتا ہے نبی خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو, جو بندے ہیں بندوں کے دل اللہ بلامین کے انگلیوں کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں اور ہم کہیں کہ اللہ کی انگلیاں نہیں ہیں گویا کہ اللہ اور بلامین کچھ اور کہنا چاہ رہا تعبیر بھی غلطی کر دیا نعوذ باللہ جبکہ اللہ رب العلام سے کوئی زیادہ فساد و بلاغت والا ہو سکتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے وہی ہے یہ قرآن میں اللہ رب العلام نے بہت سارے اپنی صفات بیان کی تو جب یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ کے اسماور صفات کے تعلق سے تو کیا حق بنتا ہے حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں ہم ان کو مان لیں اور چوتھی بات یہ کہ اللہ رب العامین کا جو یعنی ہماری سلامتی چاہتا ہے اللہ العالمین ہماری خیرخوائی چاہتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین تمام چیزیں قرآن کے اندر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر کھول کھول کر کے بیان کر دیا اللہ ہماری سلامتی چاہتا ہے یہ چار چیزیں بتائی ہیں مصنف نے یہاں پر پہلی چیز کیا بتائی علم کہ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی علم والا نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ اپنے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا نمبر دو اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے سچائی نمبر تین کیا بتایا انہوں نے کہ اللہ رب ابرامین فساحت و بلاغت اور تعبیر میں اللہ رب ابرامین سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے تین چیزیں ہو گئیں چوتھی چیز کیا بتائی اللہ ابرامن ہماری خیر خائی چاہتا ہے اللہ ہماری بھلائی چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے بھائی اللہ اللہ ابک الََََََََََََََََََََََََََََََ علیم اللہن اس لیے کھول کھول کر کے بیان کر دیتا تاکہ تم گمراہ نہ ہو اللہ نے گمراہی سے بچانے کے لیے تمام چیزیں کھول کھول کر کے قرآن و سنت کے اندر بیان کر دی ٹھیک ہے تو اللہ تعالی ہماری بھلائی چاہتا ہے ہماری خیرخائی چاہتا ہے اور جب خیرخائی چاہتا ہے تو چار چیزیں جب اکٹھا ہو گئیں تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو علم والا بھی ہو سچا بھی ہو اور تعبیر کے اندر بھی اس کے فساد و بلاغت ہو اور آپ کے ساتھ خیرخوائی چاہتا ہو تو آپ اس کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے ضرور مانیں گے اللہ تعالی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اللہ ہماری بھلائی چاہتا ہے خیرخائی چاہتا ہے ہم گمراہی سے بچیں اس لیے اللہ ابرم نے تمام باتیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دی یا تو اپنی زبان میں اپنے کلام اللہ نے بیان کر دیا یا تو نبی کی زبان سے حدیثوں کے اندر اللہ ابرامن نے اس کو بیان کروا دیا کیونکہ جو وہی ہے اس کی دو قسمیں میں ایک قرآن اللہ کا کلام اور ایک حدیث یہ بھی وہی اللہ کی طرف سے ہے حدیث ہمارے نبی کی طرف سے الفاظ ہیں معنی اللہ ابرامن کی طرف سے دونوں وہی ہیں دونوں کا شور سے دونوں اللہ رب کی طرف سے ہیں اور دونوں, دونوں حجت ہیں دونوں حجت ہیں قرآن اور حدیث دونوں پر انسان کو عمل کرنا ہے جی یہ نہیں کہ ہم قرآن لے لیں حدیث کو چھوڑ دیں ناؤزب المنظال ایسا نہیں کیونکہ حدیث کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے حدیث قرآن کا بیان ہے قرآن کی تفسیر حدیث اللہ علیہ بیان آ ہمارے اوپر اس کے بیان کی ذمہ داری کس کے قرآن کے بہت ساری باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کیا بہت ساری باتیں اللہ رب اپنے نبی کے ذریعے سے بیان کی ہمارے نبی نے حدیثوں میں بیان کر کہ اس کا مطلب یہ اس کا مطلب یہ قرآن میں اس کا بیان آپ کو نہیں ملے گا حدیثوں میں ملے گا اللہ کہتا ہم نے بیان کر دیا ہے قرآن میں بیان نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عرب الامن نے حدیث میں اس کو بیان کر دیا حدیث میں اسے بیان کیا لہذا حدیث یہ قرآن کا بیان ہے اور دونوں حجت میں برابر ہیں یہ دونوں اللہ رب الامین کی طرف سے جی حجت کے اندر دونوں برابر قرآن جو بے ثابت ہو جائے اس کا ماننا ضروری حدیس جو بات ثابت ہو جائے اس کا بھی ماننا ضروری ہے انسان کے لیے دونوں کی حجت ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے کہ دونوں حجت ہیں دونوں دلیل ہیں دونوں پر عمل کرنا ضروری ایسا نہیں کہ پہلے قرآن پھر حدیث نہیں دونوں ایک ہیں دونوں وہی ہیں اللہ کی طرف سے یہ ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے بس ترتیب میں ورنہ دلیل کے اعتبار سے حجت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں قرآن جو ثابت ہو جائے اس کا ماننا ضروری حدیث جو ثابت ہو جائے اس کا بھی ماننا ضروری ہماری تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک حدیث ہمارے مجھے قرآن بھی دیا گیا قرآن جیسی چیز بھی دی گئی مثل مثل کے معنی کیا ہوتے ہو بہو برابر جیسے قرآن ویسے حدیث ٹھیک ہے جیسے قرآن جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ حدیث دوسرا مزدور نہیں حدیث دوسرا مزدور نہیں, نہیں ہے دوسرا سورس نہیں ہے قرآن اور حدیث دونوں سورس ہیں یہ کہا جائے گا دونوں اللہ رب کی طرف سے نہیں کہا جائے گا حدیث دوسرا مصدر ہے بہت سارے ہمارے احلحی علما بھی اور طلبہ بھی اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہتے ہیں قرآن پہلا مصدر حدیث دوسرا مصدر حدیث دوسرا سورس حدیث دوسرا چشمہ نہیں ایک چشمہ ہے ایک سورس ہے دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہی ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے نبی اور حدیث نبی کا کلام ہے نبی کے الفاظ لیکن دونوں وہی ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں یہ بات یاد رکھیں دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. یہ نہیں کہیں گے قرآن پہلی, پہلا مصدر اور حدیث دوسرا مصدر دوسرا مصدر کہنا غلط ہے یہ دونوں ایک ہی مصدر ایک ہی دوسرا کیسے کہیں گے اس کو ایک ہی مصدر ہے دونوں کا اللہ رب العبین کی ذات جی ہاں ترتیب کے اندر صرف دوسرے نمبر پر ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک باپ ہے اس کی تین اولاد ہے اب تینوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تینوں بچے ایک ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اس میں بھی منٹوں کا فرق رہتا ہے یہ بڑا یہ اس کے بعد اس کو چھوٹا کہتے ہیں ایک منٹ چھوٹا وہ دو منٹ چھوٹا ہے کوئی دو سال چھوٹا ہے کوئی دس سال چھوٹا ہے لیکن اولاد ہونے کے اعتبار سے سارے برابر ہیں کہ نہیں برابر ہیں فرق ہے دونوں میں کیا جس کی عمر پچاس سال ہے اس کو زیادہ میراش ملے گا اور جو اپنے باپ کی وفات سے دو مہینہ پہلے پیدا ہوا اس کو کم ملے گا دونوں کو برابر ملے گا نا وراثت میں یا بڑا ہے اس کو زیادہ دے دیں گے کو برابر ملے گا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا کیونکہ اولاد ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں فرق کیا ہے ایک بڑا ایک چھوٹا ہے بس ترتیب میں یہ میرا بڑا بیٹا ہے درمیانی ہے چھوٹا بیٹا, یا چھوٹا بیٹا یا بیٹا یا بیٹی جو بھی ہو لیکن حقوق کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے کوئی پچاس سال کا ہو چاہے کوئی ایک سال کا دونوں برابر ہو جتنی جائیداد اس کو ملے گی اتنی جائیداد ایک سال کے بچے کو بھی ملے گی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے جی ہاں تو اس لیے قرآن و حدیث دونوں برابر ہیں اللہ کے سب باتیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے مجھے قرآن دیا گیا اور اسی جیسی مجھے دوسری چیز بھی دی گئی دوسری چیز کیا اسی جیسی وہ حدیث جو اللہ رب العلم نے نبی کو دیا تو یہ اللہ رب العامی اس کو بیان کر دیا ہے تو قرآن میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کر کے آپ نے بتا دیا اللہ اب العبین نے تو ہمارے نبی نے خیر خواہش چاہی۔ اللہ رب اللہ منہ ہماری خیر خواہ چاہیے بلائی چاہیے اس لیے ساری چیزیں ہم کو کھول کر کے بتا دیا یہ جو چار صفات بیان کی گئی ہیں ان کا کیا حق بنتا ہے یہ کیا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے بیان کیا نبی نے بیان کیا اس پر ایمان لے آؤ امنا صدقنا کہو اس کو مان لو انکار مت کرو غلط معنی مت بیان کرو غلط تحویل مت کرو اس کا بندوں کی صفات کے ساتھ اللہ کی صفات کی تصویر اور مثال مت دو غلط ہے یہ کیونکہ اللہ سب زیادہ اپنے بارے میں جاننے والا ہے اللہ, سب, ہے. اللہ سب سے زیادہ سچا ہے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ سچا ہے اللہ العالمین فساعت اور بلاغت کے اعتبار سے اللہ جیسا کوئی کلام کسی کا نہیں ہے اور پھر اللہ العالمین نے سب کے ساتھ خیر خائی چاہیے بھلائی چاہیے اسے اللہ رب العالمین نبیوں کے سلسلے کو دنیا میں قائم کیا اللہ نے اپنی مراد بتائی کہ میں کیا چاہتا ہوں میں کس عبادت سے خوش ہوتا ہوں کیسے تم کو ایمان لانا ہے سب باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بتا دی لہذا اللہ کے نام و صفات کے بارے میں وہی عقیدہ رکھو جو انبیاء کا تھا جو صحابہ کا تھا تابعین طب کا تھا جو صلب صالحین کا تھا ان کے بارے میں انکار کرنا غلط معنی بیان کرنا یہ اہل باطل کی روش ہے تو یہ مصنف رحمۃ اللہ نے چار پانچ باتیں بتا کر رکھے جو اس سے پہلے بیان کیا اس کو دلیل کے طور پر ایک عقلی دلیل کے طور پر یہ ساری باتیں دی ہیں اور آگے چل کر کے مسلم رحمتہ اللہ علیہ قرآن سے مثالیں دیں گے قرآن کی آیتوں سے مثالیں دیں گے کہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ قرآن کی آیتیں اس پر شاہد اور گواہ ہیں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ عبرامین ہمیں صلب سالین کے عقیدے پر قائم رکھے انہی کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق دے کیونکہ انہی کے کی عقیدے اور منہج کے اپنانے میں نجات ہے اگر ان کے راستے کو چھوڑ دیں گے گمراہ ہو جائیں گے راستے سے بھٹک جائیں گے اور جب راستہ بھٹک جائیں گے تو وہ راستہ جنت تک نہیں لے جائے گا کہیں اور پہنچا دے گا وہ, وہ جہنم کے راستے تک پہنچا دے گا اگر ہم سلم سالین کے راستے کو چھوڑ دیں گے عبداللہ بن عمر بن بناس نے بڑی پیاری مثال دی ہے وہ مثال دے کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہماری مثال اور جو صحیح راستے سے بھٹک گئے ان لوگوں کی طریقے سے ان مسافروں کے طریقے سے کہ کچھ لوگ سفر پر نکلتے ہیں اور کچھ دور جانے کے بعد آندھی آتی طوفان آتا ہے اندھیرا چھا جاتا ہے بجلیاں اور کک اور جو ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ اسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ آدھی چلی جائے طوفان چلا جائے اور روشنی फैल جائے اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اسی تاریخ رات میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ چلتے ہیں تو اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں جس راستے پر تھے اور اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ دوبارہ اس راستے پر آنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے یہی مثال ہے اہل باطل کی اس راستے کو جو سرب صالین کا راستہ ہے اتنا دور چلے گئے ہیں کہ اس راستے پر واپس آنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا خاص طور سے ان کے جو علماء ہیں وہ نہیں واپس آتے اللہ ماشاء اللہ لیکن جو عام قسم کے لوگ ہیں ان کو سچی ماں بتا دی جائے وہ قبول کر لیتے جی ہاں. تو اگر راستہ بھول گئے آپ اور کوئی دوسرا راستہ اپنا لیا پھر کیا ہوتا ہے آپ اندھیرے میں جا رہے ہیں, وہ راستہ, سمجھ رہے ہیں کہ وہ راستہ ہم کو لے جائے گا مکہ وہ مکہ لے جانے کے بعد آپ کو کسی مندر اور کسی بتخانے میں اور کسی مزار پر آپ کو پہنچا دیتا ہے توحید کے سرچشمے تک نہیں پہنچاتا ہے وہ کسی اور راستے کسی اور منظر پر لے جاتا لیکن وہ جو لوگ وہیں ڈٹے رہے اسی راستے پر قائم رہے اللہ سے دعا کیا اللہ کی مدد مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو اجالا کر دے روشنی لا دے جب صبح دیکھتے ہیں کہ ہم تو اسی راستے پر ہیں ہمارے جو ساتھ تھے وہ ہم کو چھوڑ کر کے چلے گئے کس راستے پر نکل گئے ہمیں نہیں معلوم وہی مثال ہے جو حق کے راستے پر قائم رہتا ہے ڈٹا رہتا ہے طوفان آتا ہے فتنے آتے آزمائشیں آتی ہیں تمام چیزیں آئیں گی لیکن کبھی سلب صالحین کے راستے کو نہ چھوڑنا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے یہی راستہ جنت تک لے جائے گا جنت کا ایک راستہ دنیا میں ہے اس کا ایک شرا اور اس کا انتہا جنت کے اندر ہے جنت کی جو سڑک ہے جو راہ ہے دنیا میں ایک راہ ہے اس کی اس شرات اس راستے پر چلیں گے وہی جنت تک پہنچائے گا اس کا ایک شرا دنیا میں ہے جس پر آپ کو عمل کرنا ہے جس پر چلنا ہے اور اس کا دوسرا شرا آخر جو اینڈ ہے وہ جنت کے دروازے پر ہے تو جب اس دروازے اس راستے پر رہیں گے جو جنت کا راستہ ہے وہی جنت تک ہم کو پہنچائے گا اگر دوسرے راستے پر جائیں گے وہ راستے جہنم کی طرف لے جانے والے اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے راستے پر قائم رکھے صلب سالین کے راستے پر چلنے کی توفیق دے عام رب العالمین و صبح محمد ولا علیہ و صاحب علی من جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ